اللہ آج اگست انیس سو اڑسٹھ کی چودہ تاریخ ہے اور مجلس کلندرانے اقبال میں ہم جاوید نامے کے کاسینے زرکش میں پہنچ رہے ہیں میں ابھی یہ بیان کر رہا تھا کہ پچھلی دفعہ ہم نے اس کا جو پس منظر بیان کیا تھا اس کو میں نے دوہرایا تھا میں نے یہ کہا ہے کہ اقبال تصوف کے خلاف جو کچھ پورے جوش و خروش سے کہنا چاہتا تھا وہ تاثین زرکشت میں کہہ گیا ہے اور یہ چیز بڑی پیراڈاکسی کل نظر آتی ہے کہ تصوف تو سارا مجوسوں کا ہے وجوسوں کے ہاں پہنچ کے اس کو کنڈیم کرنا میں سمجھتا ہوں اقبال کے پیشے نظر یہ بات ہوئی کہ زرکشت کی اصلی تعلیم تو یہ نہیں تھی یہ اصل میں بعد میں ہے تعلیم جو ان کے ہاں آ گئی ورنہ اس طرح سے زرکشتوں کے یہاں پہنچ کے اس کو یوں کنڈم کرنا جو ہے یہ ویسے سمجھ میں نہیں آتا لیکن بات یہی نظر آتی ہے کہ بات یہ اپنی کہہ گیا ہے اور کہہ یہ گیا ہے اس طرح سے کہ گویا زرکشتوں کا اوریجنل مذہب جو تھا وہ یہ نہیں تھا یہ بات کی چیز ہے کہہ گیا ہے اس حسین طریقے سے جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ ابلیس کا سب سے زیادہ مؤثر ترین حربہ یہ ہوتا ہے کہ نیکی کے پردے میں ددیق کو پھیلا ایک شخص آپ سے دس آدھا گھنٹہ باتیں کرتا رہتا ہے اور آپ کو کنوینس کرا جاتا ہے کہ جو کچھ اس نے کہا ہے بالکل ٹھیک ہے آپ تیار ہو جاتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے اسی بات مان کے اٹھتے ہوئے وہ کہتا ہے کہ بھائی صاحب جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں ایک بار یاد رکھیے گا کہ اس میں ایک لفظ بھی سچا نہیں ہے سارا ختم ہو جاتا ہے اس کا قصہ جو کچھ بھی تھا وہ چہلیز لیے اس طرح سبتا ہے کہ وہ اس کو سچا بتاتا رہے سچا ثابت کرتا رہے جھوٹ کبھی بے مقابلے سامنے آ ہی نہیں سکتا اس کو سچ کا جو زیادہ پڑتا ہے تو انگلیز کا حربہ یہ ہے کہ وہ اپنے ہاں کی جو سب سے بدی ہے اس کو سب سے بڑی نیکی بتائے اور جو اس فریز کے اندر آ جائے وہ حقیقت ہے سب سے بڑا فریز اردا آج اس میں دیکھیے کتنی بڑی چیز ہے جو اقبال کہا گیا ہے جو کھل رہی برائی ہے اس سے تو ساری دنیا بچتی لیکن وہ چیزیں جو بظاہر آپ کو نیکٹیک نظر آتی ہے اس کے اندر چھپی ہوئی برائی جو ہے یہ ہے جو سب سے زیادہ تقریبی چیز ہے اور اقبال نے کہاں سے لینا تھا اقبال نے لیا ہے قرآن سے لہسن درمیان تفہوم الگ اقبال الماشری کے الما برف کیا بات ہے قرآن کی اس فر میں نہ آ جانا کہ نیکی یہ ہے کہ ہم نے منہ طرف قبل شریفیں کر لیے مغرب کو منہ کیا یا بچروں کو منہ کیا یہ نیکی نہیں ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کتنا بڑا نیکی بنایا ہوا ہے مذہب کی دنیا وہ اس فروغ سے نہیں گئی ہے یہ نا کہیں سے جو لے گا یہ ہے وہ پوائنٹ جو لیا ہوا ہے اقبال نے آپ دیکھیے احرمن آتا ہے لفظ سے مخاطب ہے دونوں تو ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں نا بڑے حسین انداز میں سا باز ہو رہا اگلس جہاں آئے گا اقبال جو ہے اس میں جلال اور شوقت آئے گی صاحب. ابلیس جو ہے اقبال کا وہ شیتان ہے اگلس نہیں اگلیش تو مایوس ہوتا ہے یہ ہمیشہ شیتان کا کیریکٹر لاتا ہے یوزا سے کہتا ہے کہ افزو مخلوق کا من لانا چن آج تو مارا فرض ہی ماں نند دے بڑے کتنی بڑی سان آگے جی بنا بیٹھا ہے ستیہ ناپ تیرا کیا کر رکھ دیا تم نے در جہاں خور و جبو نم کر دقشے خد رنگین خون کر دائی, دائی ہا ہ وہاں تو اقبال نے اتنا ہی کہا تھا کہ کس کا یہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو یہاں جناب اگلی سے ہے کہنے والا تو وہ یہ کرتا ہے کہ تو تقشے خود رنگی سے خونم کردہ ہی ری ایسی کی طرف زندہ حق اب جلدا سینائے آئے تر کے من اندر یدے بیز آئے تو وہ جو ہے نا مقابل میں حریف ہونا حریف ہونے کا پہلے ایک چیلنج آپ دیکھتے ہیں یعنی وہ کسی رسپشن میں نہیں ہے کچھ نہیں اور باپ جو ہے وہ منافق کی نہیں کر رہا ہے یہ تو ہے ہی نہیں کھل کے بعد کرتا ہے یزنا کے مقابلے میں آ کے اب اس کے بعد کہتا ہے کہ میرے ساتھ تو تم نے یہ کچھ کر رکھا ہے نا لیکن میں بد اصل حریف نہیں ہوں میں تمہارے جیسا نہیں ہوں مجھے پھر بھی تمہارا پاس ہے میں تمہارے بھلے کی پھر بھی کہہ دیتا ہوں تم کو اور بھلے بھی یہ ہے کہ تقیا بر میسا کے یزدہ ابلحیز سمجھا خدا کے وعدوں کے اوپر اخبار کر لینا بڑی بےقوفی ہے دھماکت ہے براد مرادش راہ رستن گمرحیس اس کے مقصد کے مطابق راستے کے اوپر چلنا یہی تو گم رہی ہے حقیقت میں اس سے بچنا زہرا در باد گلفاہ میں اس ارا ہو کم ہو سجیب انہم اس کیا لے لیتا ہے اس کے بعد خدا والا بن کے یہاں ہاں آلے لوگ لکری آلے سیر کے چل رہے ہے جو ملتا ہے چل کے اسی کو اپنا کردیا بڑا سداغ ہو رہا ہے گا سارے جن میں تو اپنے آسان نہیں پھر بٹوا دیتا بڑھوا دیتا ہے اے اے اندر اپنے لگی ہوئی اگیت تو ایک کریکٹر کا راشا ہے اس میں اس کی زبان سے کہنا یا جناب بات ساری کر گیا ہے اور مسلم وہ ہو رہا ہے تارک مت تو خود کرے باس گرش کے سامان پر جل دا نور تب ویر نواز اور ہر سے آم بے چارہ اس نے کہا تھا وہ کہ یہ جتنے بھی ہے بندر نہ ہو تدمیر اداکر الرز وہ تو ہے کہ ایک نہ چھوڑ کسی کو کے دے سب کچھ کہنا چلاتا رہا ہے کرنے کا کام یہ ہے اب آیا جی جو غاز کہہ رہا ہے شہر رات بھی گزارو در گارے نشین ہم بخلے نوریاں صحبت گزین یہ دنیا میں ساری اگلی بچتے ہیں سب شیطان ہیں یہاں جتنے بھی لوگ ہیں ان شیطانوں کا کی صحبت چھوڑو چاہیے فرشتوں کے کی صحبت میں چل کے بیٹھ یہاں تو کیا کر رہا ہے آج نے گا ہے کیون خاطر آج منا جاتے بس ہو یہ سو اپنے اندر پیدا کر اور یہ ہوگا وہاں غار میں جا کے کسوں کی جڑ کیسے کاٹ رہا ہے ڈر پہنچتا کیوں کلیم آوارا شا نیم سوزے آتشے نزارا سو نیم سوز میں کیا بات جائے گی پورا جل جانے کے بعد تو پھر رات ہو جاتا ہے نا جو نیم سوکھتا ہوتا ہے وہ اس کے اندر آگ باقی رہتی ہے جلتی ہوئی نیم سوکھتا اس لیے غالب کے उसकी ہاں تیرے نیم کشت تھا وہ اس کی لذت تھی اس کے ہاں یہ جی چوبے نیم سوکھتا جو ہے اس میں حرارت باقی رہتی ہے تو کہتا ہے نیم سوزے آتشے نظارہ شوق اور فلیم تو نیم سوزی تھا نا جلد آواز دی اور جو کہا کہ دیکھنا چاہتا ہوں تو کہہ دی ننتا رانی جن میں نیم سوکھتا ہو گیا یعنی آواز دے کے بلایا چورے بار کھڑکی مانگ کر لے نیم سوختا ہو گیا بڑی عمدہ اس میں تو غذل کا اشارہ اچھا جی کہتا ہے یہ سب کچھ کر لیکن آج پیغمبری تو اور گزشت واہ واہ واہ واہ واہ واہ یہ ہے اقبال کا سلام سا جو ہے اس کا کمال نبوت اور پیغمبری میں یہ فرق ہوگا نبوت تن تو معاملہ ٹھیک ہے کسی کا کچھ نہیں بگڑتا شیطان مان کا راروں میں بیٹھ اللہ سے لو لگا وہاں سے کوئی چیز آئے اپنے تک رہا آگے نہ کچھ یہ تصور سارن یہ ہے نا جی تو سبو یہاں تک نبوت کے ساتھ ہے نا وہ خدا سے لو لگا وہاں سے کوئی جو کچھ تمہیں ملے اس کو اپنے تک رکھ دوسرے تک انکمیکیبل ہوتا ہے تو جاری سب تک پہنچانا ہی نہیں چاہیے وہ کہتا ہے اصل مصیبت تو وہاں پڑتی ہے جب یہ آگے آگے پہنچاتا ہے جب وہ اتر کر ہراس ہو سوئے فون ہوا جگہ بھی تھا کس خوبصورت انداز میں تو کو ختم کر کے رکھ دیا شرط لیکن آج پیغمبری باہر گزشت آج چنی مرلا گری بائر گزشت مرلا گری قسمیں آنے نا ناقص ناقسبد ہاں رکشا والا آدمی جو ہے ان لوگوں کے اندر جا کے بالکل گلا ہو جاتا ہے اس لیے انس کیا مانے ہوئی انہوں نے رام دا دیا نہیں کون کیا اپنا بھی جو گر کرو گے ہیں سر ٹھیک ہے جو کچھ ملے آیا ہے فطرت معاشر اور آگے اجنا تا نبوت از ولایت کم ترس یہ آ گئی سیدھی چوٹ جات دیا گیا نبوت سے ولایت سے بھی کم کمتر ہوتی ہے دیکھا کتنی بڑی چوٹ ہے لیکن شاعر کو الاؤنس ہے کسی کسی سے ان چوران بارا آگے دیکھا کان بوت از وشترا پیغمبری درد سارا وا خیز در کا شانہ وحدت نشین ترک جلد گو در حلبت نشیب دیکھ لیا جی دی. ابلیس کی زبان سے سارا تصوف جو ہے اس کو وہ دے دیا یہ ہے ایک بات لیکن اگلے ہی جا کے جسے پھر ان کے آم جاور میں نے اسے دے سم نہیں ہونی سن پہ ان ہو گیا اب زرکش جو دے رہا ہے جی آپ دیکھیے کتنا صحیح اسلام پیش کر رہا ہے اس کے مقابلے میں کہتا ہے نور لریائے ظلمت کا تقابل بھی ہے دونوں کا یہ تو دونوں کو ڈسٹنکٹلی الگ الگ رکھ رہے ہیں نا کسٹ والے اور ساتھ بھی جا رہا ہے اور کس خوبصورتی سے ساتھ بھی جا رہا ہے اس کو الگ رکھ رہا ہے دونوں کی بالکل پراپرٹی جدا دونوں ہے ایگزٹ دونوں کرتے ہیں ساتھ کے ساتھ جہاں تک دریا ہے ساحل ساتھ ہے دریا کے بغیر ہو نہیں سکتا کا وجود نہای ضروری ہے جلتوں مزید اندر جہانے کو جاؤ کے یل نہ دار دار دہل دا نہیں رہے گا تو دریا کا وزید ختم ہو جائے گا کیا باتیں کیا جاتا ہے نور دریائے ظلمت کاہلش ہم چومن سروے لگاؤ گندراؤ پگمبر دوب رہا ہے اس دریائے نور کے دل کے اندر میرے جاتا طوفان کوئی نہیں اٹھایا پہلا طوفان نہیں بات ایسا ہے اپنا مکان کتنی خوبصورتی سے یعنی نور کے دریائے نور کے اندر کا طوفان تیری حیثیت پتا ہے تو یہ کہتا ہے دریا کیا ہوتا ہے دریا کے اندر کے طوفان کیا ہوتے ہیں یہ ہم سے پوچھیں واہ واہ اندرون مو جھائے بے قراس خیل را جز غارتے ہار کے ساحل چیکار بے فٹ کریں اور سے بے رنگے کے او را کس نی ٹھیک ہے وہ تو ایبسٹیکٹ ریالٹی تھا گور اس کو تو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اب اس بے رنگ کو معصور شکل میں لانے کے لیے جزم خون اہرم لترا وہ وقت نقش بے رنگ میں رنگینی آنی اس صورت میں تھی تو ابلیس کو نوٹ لیا جائے اور اس کی رنگینی صرف پھر وہ جو ہے وہ یزنا یا بے رنگی جو ہے اس میں رنگینی اسق بھائی جاتی ہے اس نے کہا تھا نا کہ میرے خون سے اپنے اپنے داستان کو رنگین بنا لیا اس نے کہا وہ تو بے رنگ ہے اس کی اس میں رنگینی آنی اسی طرح سے تھی اس لیے تجھے کرا کیا کنٹریبیوشن اس کی جو ہے وہ تو کنٹریبیوشن ہے یہ تو اس کو ساتھ ہی بنا دیا نا جس دن آدم کی نمود ہوئی یا اسٹیج کے اوپر ساتھ ہی اس کی اگریفا ہے اس نے کہا ہے کہ صاحب جو قیامت تک کے لیے مہولت اس نے کہا محلت تو وہ تو اس نے ایڈمٹ تو کرنا ہے اس کی یہ ضرورت تھی اس لیے کہ وہ تو ہے لقافت بے قصافت جلوہ پیدا کرنا ہی سکتی یہ ایسی بات تن را اب یہ اقبال کا اپنے ہے جی سے بچے خیشتن را وانو زندگی ضرب خدرا ہزمود زندگی یہ دوسری جگہ سے لی ہے میرا مطلب یہ ہے غرنہ ہے تو سارے اپنی سیکھے یہ ہے زندگی ہز بلا در خودی مرد حق بھی جزب حق خود نبی لائلا بھی گفت در خوں نہیں اس طرح در خوں تبھی دن آبرو ارا ہو چو لسن کی ڈینے اس تن کر رہا ڈر رہے ہیں خرچے پیش آئے نکو مرحبا رہا نا مہربانی آئے دو واہ واہ واہ اب آئی وہ بات اس کی جو کہتا تھا غاروں میں جا جل حق چشم من تنہا نخاس خسم رہو بے انجمن دیدن تن ہتا <تصفح> زندگی انجمن و نارا نگہ دار خدس جو شیر آپ لوگوں نے لکھ لیا کیوں لکھا تھا اس نے زندگی کہ کافل آئی با ہمرا بے ہما شور کل ہی جو میں نے کہا تھی ود پلی وادی ود پلی جن جنت میں داخل ہونا ہے عباد میں داخل ہو خصم را بے انجمن دیدن خطاط دیکھا نہیں جا سکتا چیز خلمت دردو سوزو آر انجمن جی دستوں خلمت جستجوس آہ آ بیوٹی بیوٹیفل ہے بیوٹی واہ واہ واہ واہ اب خلوت مقصود بھی زب نہ رہی وہ ایک مقصود کے لیے پریپریشن ہو گئی یہ اتنی چیز اگر ہے وہ تو پھر ٹھیک ایسا ہے سر بانش برویشی دار سازو دما دم گن کیوں پختہ شبھی خدرا بھر سلطنت جن جن یہ ہے دونوں کا ذکر اور فکر کا باہمی تعلق یہ ہے وہ پریپئر کرتا ہے اس کو مضبوطی اس میں دیتا ہے تم پختہ شروع قدرت در سلطنت جنگم لوگوں کے تعلق یہ ہے دونوں چیزیں بیچ میں عشق در خلوت کلیم اللہ است بجلت بھی خرابت شاہی است خلوت و جلوت کما دے سوجو ساس ہر دو حالاتو مقامات سے نیاز یہ جسے شاہی کہا ہے جلال کہا ہے وہ بھی حقیقت میں نیازی ہے اس لیے کہ مقامش عبد ہوا مت وہاں بھی یہ عبد ہوتا ہے اگر اگرچہ اس کے اندر سے جلال کا نبود ہوتا ہے لیکن خدا کے سامنے یہ پھر بھی عبد رہتا ہے اس لیے یہ احوال و مقام دونوں جو بتائے ہیں یہ نیازی ہی کے بتائے ہیں نیاز مندین کے اندر ہوتی ہے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 امر الوجا کے بل المشرے کے یہ ہے نا وہ کہ بیرو کنش سے گزر جانا آگے بڑھ جانا بیرو کنش یہاں فارملزم کے معنی میں آیا ہے ریچولیزم کے معنی میں آیا ہے تو یہ جو جی چیزیں ہیں ان سے آگے بڑھ جانا چیز این کیا چیز وہ کہتا تیس وہ جو چیز ہے وہ کیا چیز ہے ہربل یعنی یہ جو ظواہر ہیں کن کو مقصود نظات نہ سمجھ لینا بلکہ ان کے معانی کی طرف جانا یہ تو قلمت ہے اور چیز کی ضرورت کیا ہے تنہا نر افکن در بہشت تنہا نرفن در بعد بات ساری یہ دین ہے ہی یہ تنہا نر افکن در بہشت اسی तो تو قرآن قوموں کو لاتا ہے نہیں جی؟ قوموں کو وہ دش میں لاتا ہے قوموں کو وہ جان میں سورج زمر دیکھیے اس کا نام ہی زمر اس لیے ہے کہ زمرن زمرن سمنے جا رہا ہے جن جان میں بھی وہ زمرن کھینچ رہا ہے جنت کے اندر بھی سمرن لے جا رہا ہے قرض کا تو سوال ہی نہیں ہے صاحب قرض کی جنت جو ہے وہ تو میں بنتی ہے وہ سریل کی ہے بھنگ ہے دین کی جنت تنہا بھرن کر رہی گھر اندر حلبتوں جلوت خداس خلوت آنا دست ہو جلوت انتہا گسائی پیغمبری دردے کا رست ایک سین کامل شبر آدم کا رستہ راہ حق با کارو رفتن خوش ہم چو جان اندر جہاں رفتن خوش آئے نا دونوں ہی پیسے جس کے. کی آہ کی زبان سے جس طرح کنڈم کیا ہے تو سب اس سے بہتر شکل کوئی نہیں کسان زرتشت کی زبان سے جس طرح سے کہ دین کا اسباب کیا ہے میں کہتا ہوں اس کی مثال بھی نہیں کہیں کہی گی جریوب نامہ کے جہاں جہاں ماسٹر پیسز ہیں نا ان میں یہ ہے بالکل سا یہ لوگ ولایت کو وائٹ جو یہ جو کہتے ہیں تو آج...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 اور ولایت اس لیے نبوت سے بڑی ہے کہ نبوت نبی کے مر جانے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے ولایت اس میں سینہ ب سیما آگے بھی چلتی ہے تو یہ ولایت کی اصطلاح تصوف میں بعد میں آئی ہے اور شیعوں کی اصطلاح ہے اور حضرت علی شاہ ولات ہے اسی لیے انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ جو خلافت لے گئے ہیں یہ دنیاوی بادشاہت ہے ولاد جو ہے وہ تو حضرت علی کے پاس ہے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 تحسین نسیح یہ ذرا سمجھنے کی بات آ گئی ہے ذرا سی مشکل سی چیز ہے اب تیسرا آیا جی ہمارے پاس میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ چاروں تحسین اس میں خیر و شر کی جو جنگ ہے اس کے لیے یہ لایا ہے پہلا آ کہ جس کے اندر اس نے کہا کل شاری شر خدا مٹا دو اپنے آپ کو فنا کرو شر مٹ گیا دوسرا کہا کہ نہیں سر وہ مستقل کی ذات لے آؤ آمنے سامنے ٹکراؤ کر دو خیر خیر ہی رہے شر شر رہے اس میں ڈولیٹی اور ڈوزم آ اسلام وہ بھی نہیں گیا غلط ہے مسیح آئے انہوں نے کہا کہ یہ چیز جو یعنی مسیح سے مراد ہے جو مسیح کی تعلیم مروج ہے یہ سمجھ لیجئے گا یہ اس تعلیم کو پیش کرتا ہے عیسائیت نے کہا کہ شر کے وجود سے تو انکار نہیں کیا جاتا سکتا وہ تو موجود ہے شار اور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 مسیحیت میں اب سوال یہ ہے کہ یہ مسیحیت میں ٹالسٹائیں تو کیوں لایا ہے یہ شخص یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے ٹالسٹائیں آپ کو پتا ہے کہ روس کا بہت بڑا نواب بہت بڑا جگہدار بہت بڑا کیپیٹلسٹ کیوڈن ڈال تھا یہ اٹھارہ سو اٹھائیس میں پیدا ہوا تھا چھوٹا سا ہی تھا تو اس کا باپ مار گیا تھا نوابی ساری اس کے حصے میں آئی آ, نوابوں کے بیٹے اس زمانے میں تعلیم بھی حاصل کیے کرتے تھے اس لیے اس نے لا وغیرہ بھی کیا تھا اچھا پڑھا لکھا ساری نوابی ٹھاک کے اللّہ تلّہ ساتھ کیے اس نے میرا خیال ہے ایٹین میں شادی کی تھی وہ صوفیا انڈری جو وینا صوفیہ سے شادی کی وہ اس لیے ضروری ہے کہنا کہ یہ آگے جو کچھ آ رہا ہے نا وہ صوفیہ ہے جو ریپرزینٹ کر رہی ہے تہذیب مغرب کو یہ تھی بڑی ہی الٹرا مارڈرن ٹائپ کی اس زمانے کی یہ فارم بہت بڑے خاندان کی لیکن یہ جسے بعد میں ہم تہذیب مغرب کہتے ہیں نا نے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 یہ اس کو ڈپکٹ کرتا ہے وہ ایما کورینا وہ جو ناول اس کا ہے وہ ہے اس کا ماسٹر پیس ہے عجیب ناول ہے وہ اس کے اندر کی ہیروئن جو ہے وہ اس کی بیوی ہے اس کی آنکھوں سے یہ تنگ آ رہا ہے اور ڈپکٹ کر رہا ہے ناول وہاں سے جب اس نے شدت کے ساتھ ان چیزوں کا اظہار کیا ہے تو پھر یہ خدا پرست بن مسیحیت جو تھی وہ تاری یہ سلیب کو گلے میں نہیں لٹکاتا تھا سلیب کو مسیح کی طرح سے کندھے کے کھینچ کے لیے پھرتا تھا اس نے پھر کتاب لکھی دیگڈم آف گاڈ از انور اون سیلف ایک اور دوسری نے لکھی واٹ از ریلیجن یہ دو کتابیں اس نے لکھی تو مذہب کی دنیا میں اس کی شہرت ان کتابوں سے اس میں اس نے جو مسیحیت کی تعلیم کو سمجھا تھا وہ سارا دے دیا پہلی مسیحیت ٹال نے لی ہوئی ہے دوسری مسیحیت نے لی ہوئی ہے یہ ٹال سٹائل کو اس لیے اس نے ریپرزینٹیو بنا کے یہاں رکھا ہے اور اس کے بعد پھر ٹال سٹائل نے کنفیشنز کنفیشن کیا وہ تو پوچھیے نہیں کیا چاہیے وہ ٹال سٹائل ہی کنفیس کر رہا اس کی ایج کنفیس کنفیس کر رہی ہے اپنے زمانے کی سارے شر کو اور ایون کو برائیوں اور خرابیوں کو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 تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آ جی ہو کسی کرو میں کہتا ہوں اقبال کے کلام میں میں سمجھتا ہوں جتنا حصہ تہذیب مذہب کے خلاف ہے کسی اور تاپے کے اوپر اتنا نہیں اگر کہ یہ فرسودہ تھا ہو گیا اور مضبوط اگر میں میرا جیتا تھا ایک اقبال دے کے یہ چیز میں لاؤں گا. کہ یہ کیا کچھ کہا گیا ہے اس کے نکلنا تہذیب و مذہب کے خلاف اس سے پیش اتنی شدت سے صرف ٹالسٹا نے لکھا تھا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 انیس سو بارہ میں ایک ریلوے سٹیشن کے پلیٹ فارم کی ایک بینچ پہ تنہا پس پر کسی کے عالم میں کوئی نہیں پہچانتا تھا کوئی چھوٹا سا اسٹیشن اس پہ صبح یہ